الحمد اللہ علیہ وحمۃ اللہ صحمد علامہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گروپ اور دیگر تمام وٹ سب میں موجود برادران خارن اور سامعین سب کو سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب داؤ و شرمِ سے شرح ہے اور میں اولاد فتح میں اسماع الحسنات کے بعد میں ہیں اس روشن سے سلواں سے مقدس یا سیاغ کی توضیح میں اس کی لغوی تشریح اور توضیح میں دو درس صاحبوں کو دے چکا ہوں تیسرا آج تیسرا درس ہے تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارا درس نمبر چھ سو سینتالیس ابلک دو سو انانوے اکیم نوے ہے دو سو ہاں جی فتح اور فتح اور اس میں سلمان سم یا غفار کی توضیح میں تو اس کی لغوی توضیع کے حوالے سے آگے جو ہے فرمانے پرسوں جو ہے آپ کو کتاب کا خصوصیات بالوسہ میں سے اس کی کچھ توضیحات بتایا تھا ابھی اس کے ذہن میں انہوں نے لکھا ہے مزید جو ہے فرماتے ہیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الافو ہاں جی اور الغفور اللہفو اللہ, اللہ تعالیٰ کے اعظم سے یافو یا الغفور اور الغفار یہ سب جو ہے وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے معاف کرنے والی صفت سے جانی جاتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے معاف کرنے والی صفت سے جانی جاتی ہے اور موصوع ہے متصر ہے اور وہ بخشنی اور بندوں سے درگزار کرنے کے صفت سے متصف ہے ہر کوئی اس کی معنی اس کی معافی ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی معافی اور بخشش کا محتاج ہے اس کا کائنہ ہے جیسا کہ اس کی رحمت اور احسان کا محتاج ہے ہر کوئی اس سے اللہ تعالیٰ کی معافی اور بخشش کا بھی ہر کوئی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے بخشش اور معافی کا اس شخص سے وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ہاں اللہ نے اپنے اس بندوں سے بندوں سے وعدہ کر لیا ہے جو بخشش کے اسباب پورے کریں جو بندہ جو بخشش کے اسباب پورا کرے اللہ نے ان کو بخشنے کا اللہ تعالی نے ان سے بخشنے کا وعدہ فرمایا جو اللہ کے ارشاد تھے ولاغ فار منتا باب و منا ون سمت یہ سر تو آج نمبر بیاسی ہے لمحت بے شک میری ذات بہت زیادہ میں بے شک جو ہے میں انہیں ضرور بخش دینے والا ہوں جو لمنتا جو توبہ کرے اور ایمان لائے و آمن و عامل صالح اور نیک عمل کرے سب متدا اور راہ راست پر بھی رہے ہاں جی پھر بندہ منحرف تھا وہ نقدار تھا پھر اس کو بھجور میں غرق تھا پھر اس نے تعبہ کیا سچا توحبہ کیا اللہ کے راستے میں ہاں جی سچے توحبے کی خوشحدی انسان جو خطاب پہلے کر رہتے تھے اس کے بارے میں وہ نادم اور وہ یہ بات جانے اگر میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو میں میری تاخرت تباہ ہے میری دنیا بھی تباہ ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور میں عذاب الہی لائق کا مستحق ہوگا اور یہ میں سر سے فرماتے ہیں اور اس بات کو جان لیں یہ گناہ میرے دل کے لیے سمن سم محلک ایک ہلاک کرنے والی زہر کی طرح ہے گناہ میرے وجود میرے روح میرے ایمان کے یہ بات جانیں پھر وہ جو اللہ کے حضر میں بہت زیادہ شرمندگی کا احساس کرے نادم ہو جائے شرمندہ ہو جائے پھر اللہ سے پکا وعدہ کرے کہ اللہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ ہرگز نہیں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ توحیک مانگے کیونکہ گناہ نہ کرنا ہمارے بس میں شیطان جی اب سمرا جیسے وہ دشمن کھلا دشمن ہے تو لہٰذا اللہ سے توفہ توحیق بھی مانگے کہ اللہ جو ہے تو اپنے لطف کرم میں شامل حال کرے کہ میں اس توحفے پر قائم رہوں اور عمل صالح بجا لاتا رہوں تو بخش کے اسباب جو شیخ سعدی نے فرمایا پھر لطوبہ ایمان ہے سچی ایمان ہے پھر عمل صحال ہے،, ہے ہاں جی ایمان کمزور ہونے سے گمراہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ کل کا میں حساب کتاب نام ایک چیز ہے نیک لوگوں کے لیے جنت ہے برے لوگوں کے لیے جہنم ہے عذاب میں تک دنیا قبل میں عذاب ہے دنیا میں ضلعت و حال چیزوں پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی قہار قہاریت اور غضبیت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرنے کی ضرورت کرتے اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کی ضرورت کرتے اللہ سے شرم نہیں کرتے اس لیے ایمان کو بخا کریں پھر نیک عمل کریں نیک عمل وہ شریعت کے مطابق عمل کریں بتا کا ارتکاب نہ کریں اور پھر راہ راست پر چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا کہ میں ضرور ان کو بس جاؤں گا اور فارو بے شک میں وہیں ضرور با دینے والا ہوں جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کرے اور رائے راز پر بھی رہے بعض سالین فرماتے ہیں وہ عین الغفار ہے اللہ تعالیٰ کے ذات اس معنی میں کہ وہ بندے کی سچی توبہ کے بعد ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بندے کی سچی توبہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے دفتروں سے ان کی نشانات مٹا دیتا بندے کے گناہ کے نشانات بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے کیونکہ غفار ایک معنی مٹانا ہے نا چھپانا مٹانا تو چھپانا تب ہوگا مٹا دیں گے تو چھپ جائیں گے اور وہ اللہ غفور بھی ہے اللہ تعالیٰ اس معنی میں کہ وہ ملائکہ کو بھی تمہارے کیے ہوئے برے اعمال افعال بلا دیتا ہے یہاں لکھا ہے الغفور سے ملا جو ہے ہاں جی اس معنیٰ میں کہ وہ ملائکہ کو بھی تمہارے کیے ہوئے برے آن و افعال بلا دے اور وہ الغفار اس معنیٰ میں کہ تمہاری سچی توبہ کے بعد خود تم کو فرشتوں کو بلانا اپنے نامِ عمل سے دفتر سے مٹانا تو ہے ہی ہے پر اس پر جو ہے الغفار ہے اس معنیٰ میں کہ تمہاری سچی توبہ کے بعد خود تم کو وہ گناہ بلا دیتا ہے خود انسان کی ذہن میں وہ گناہ بلا دیتا ہے گویا کہ تم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں تاکہ تم ہمیشہ تمہارے اندر سے جو شرمندگی کا جو احساس ہے نادمی کا جو احساس ہے پشمانگی کا یعنی وہ جو ہے تمہارے سے نکال دے اور اللہ کا سچا امیدوار ہو کے بیٹھے اس کی مغرت کو امیدوار ہو کے بیٹھے اس کی رحمت کو امیدوار ہو کے بیٹھے اس لیے جو ہے بندے کے ذہن سے بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے کتنا مہربان بلا دیتا ہے بندے کو بلا دیتا ہے اللہ کے اختیار میں ہے کرنے والا ایپ جوئی کرنے والا پھر آ کے فرماتے ہیں غیبت کرنے والا ایپ جوئی کرنے والا دوسروں کا حقوق العباد لباد ہے دل میں کینہ رکھنے والا برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا لینے والا یہ سب اس مبارک میں سب سے محروم ہیں یہ سب جو ہے اس میغفار سے الغفار سے الغفور سے اس کو کوئی حصہ نہیں ہے ہاں اس بندے میں غفاریت کی کوئی صفت نہیں ہے الغفور کی کوئی صفت نہیں نیوئی اسم کے بھیج سے بالکل معروم ہے جن میں یہ بورے صفات ہیں خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے ہاں جی؟ بلکہ جو اس وصب سے متصف یعنی غفاریت کے سب سے متصر اور اس میں غفار سے حصہ یعنی اس وجہ سے صرف وہی شخص ہے جو محلو کے خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے وہ اللہ کی محلو صرف خوبیوں کو ظاہر کرے برائیوں کو جو ہے ذکر بالکل کسی محفلوں میں میں کسی کے سامنے ذکر نہ کریں میں کمال بھی ہے نقص بھی خرابی بھی خوبی بھی محلو میں سب ہے لیکن یہ بندہ جو غفاریت کی صفت سے اس کو کچھ فیض ملا ہو تو وہ لوگوں کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں برائیاں بالکل بیان نہیں کرتے ہیں ہاں اس کے بند اچھائیوں پہ اس کی توجہ ہوتی ہے اس کی وہ خاد کرتے ہیں اس کی برائیوں کو وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں اس کی تلاش میں نہیں پڑھتے اس کے ذکر ہر نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کیونکہ یہ غیبت ہے تو جو شاد برائیوں سے جس... جو شاد برائیوں سے جشم جس... جس... پوشی اور خوبیوں کا اظہار کریں ہاں جی؟ وہ اس اسم سے پورا بحرمن ہے وہ شاید اس عسم سے پورا برمن ہے جیسا کہ روایت ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہماریوں سمیت یہ آپ کے جو اصاب حواری کہتے ہیں ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے حضرت عیسیٰ اپنے حوالے کے مردہ کتے کے پاس سے گزرے جس کے بدبو ہل رہے تھے تو لوگوں نے کہا یہ مردار کس قدر سڑا ہوا ہے لوگوں نے کہا جو ساتھی تھے ہماری تھے کہا یہ مردار کس قدر سڑا ہوا ہے اور کتنا زیادہ اس سے بدبوا تو حصہ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانتوں کی سفیدی کیسی چم ہے آپ نے اس کی برائی کو بیان نہیں کیا آپ نے اس کی اچھائی کو بیان کیا بس آپ نے برائی کو بیان کیا تو آپ نے انہیں تربیت دیتے ہوئے بھائی برائی کو بیان نہیں کرو اچھائی کو بیان نہیں کرو اسی مرے ہوئے کتے کے اندر بھی خوبی تھے اس کے دانتوں کی چمکیلی ہے اس کے دانتوں کی سفیدی کیسی چمکیلی ہے جس سے آپ کا مدعا یہ تھا آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہر چیز کے اچھے وصف کا ذکر کرنا چاہیے اس کے برے او صاف کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اور جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر معافی ہے کہ اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے آپ مجھ کو معاف کر दीजिए دی, کر دیجیے ہاں قابر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا اللہ اس گناہ کو لے کر قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا اس طرح آپ اللہ سے راز و نیاز کرے منا جات اپنی شرمندگی کا احساس کرے تو اس کا یہ گرگڑا... اس کا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گڑ کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ کی تصبیح سے زیادہ پسند کرتے ہیں بندہ جو ہے اپنے گراہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کے درگاہ میں ہاتھ اٹھا کر شب تاریخ میں معافی مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں آپ مجھ کو معاف کر دیجیے قبر میں میں کیا لے میں جو ہے قبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا ہاں اس طرح جو ہے تو اس کا یہ گرگرانا اس طرح آنسو بہانا رونا اللہ سے معافی طلب کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گڑ کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سبحان اللہ سبحان اللہ کے تصبیحات سے زیادہ پسند کرتے ہیں حدیث کچھ کے الفاظ یہ ہیں کہ گناہ گاروں کا رونا حدیث الفاظ ہے ہی گناہ گاروں کا رونا آہ بکا کرنا گڑ گڑانا گڑ گڑانی جی گڑ مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے اللہ بھکبر مجھے تصبیح پڑھنے والوں کے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ پڑھنے کی تسبیح سے زیادہ مجھے محبوب ہے یہ حدیث خوش ہے جس میں اللہ نے بین فرمایا کہ گناہ گاروں کا رونا آ بکاہ کرنا گڑ گڑانا اللہ مجھے تصبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ کی آوازوں سے زیادہ محبوب ہے رضا کرامی یہی چھاپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نارحم الرحمی نے وہ بالحق الغفار ہے الغفور ہے غافر الظم ہے العفو ہے ایزان گرامی ہاں جی اللہ بہت خوبصورت ہے بے انتہا خوبصورت ہے بے انتہا خوبصورت ہے اس کے درگاہ میں جگنے کی عادت کرو اس کے درگاہ میں سراز و نیاز کی عادت کرو اس کے درگاہ میں مناجات کی عادت کرو تو پھر مزہ آئے گا نا مزہ گا تو اس کا آپ کے گناہوں کو بخشتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہاں جی سکون ملے گا آپ کو چین ملے گا آپ کو اندر جو بے چینی تھا گناہ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا ہاں جی آپ کو جو ہے آپ کے اندر اطمینان نس آ جائے گا اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا ہاں جی تو پھر ایک روحانی سکون مل جائے گا اللہ اب ذکر اللّہ تدمہ قلوب کی منزل پر پہنچے گا اور رضاء کرامی یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے گناہوں کے بخشش کا اختیار صرف اللہ کو ہے کسی نبی کو کسی فرشتے کو کسی کو نہیں وہ سب شفاعت کر سکتے ہیں وہ اللہ کی درگاہ میں درخواست کر سکتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے ہاں جس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ اپنے مغرب بندوں کے انبیاء کی سفارش کو وہ بھی اہل کے شفاعت کرتے ہیں نہ احال کی سفارش تو نہیں کرتے ہیں جن کو سفارش کی اجازت دیا وہ ان کو شفاعت کرتے ہیں اللہ ان کی شفاعت سفارش ضرور قبول کرتے ہیں رد نہیں کرتے لیکن معافی کا جو اختیار ہے وہ خود اللہ کے ہاتھ میں لہٰذا اللہ کے درگاہ میں چکیں ہم امبیا صدقین شودا صالح محمد محمد اولیاء افران ان کو وسیلہ ضرور قرار دے دیں ان کے حرمت کا واسطہ دے دیں اور پھر بخشش اللہ تعالیٰ خود سے مانگیں بچنے والا اللہ کی ذات کسی اور کو بچنے کی طاقت اختیار اللہ نے نہیں دیے میں میری دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسماء الحسن سے خیجاب ہونے کی توفیق ادا ہوما اللہ کی درگاہ میں ہمیشہ ہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی قار سے آپ خوفزادہ ہے وہاں اللہ کی غفاریت اس کی جو ہے الغفار کے فیض سے حجاب ہوتے ہوئے ہمیشہ امیدوار اس کے رحمت کا اس کے باشش کا امیدوار رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین سلم